الباب التسعون ومئة باب فضل انتظار الصلاة نمازك انتظار کرنيك فضيلتك بيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يَمْنَعُهُ أَن يَنْقَلِبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةِ متفق علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رکھے اس کو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے سے نماز کے سوا کوئی چیز روکنے والی نہ ہو بخاری و مسلم وعن هو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللہم مغفر له اللہم رواه حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تمہارے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحم فرما وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اخر لیلتا صلاة العشاء الى شطر اللیل ثم اقبل علينا بوجہه بعدما صلى فقال الناس ولم تزالوا في منذ حضرت انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشا کی نماز آدھی رات تک مؤخر کر دی پھر نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دوسرے لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے اور تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے ہو برابر نماز کی حالت میں ہو بخاری